وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُم كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ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 ارنا الحق حقم ور سکن الباطلم ربنا نور قلوب نابل ایمان وشرہ سدورنا ال اسلام وفکنا عل مات خدب و تربا آمین یا ربل عالمین آج ہم اللہ کے نام سے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے آٹھویں سبق اور اس کے حصے دوم کے چوتھے سبق کا آغاز کر رہے ہیں یہ سبق صورت ال پر مشتمل ہے جو مصف میں اٹھائیسویں پارے کے آخری حصے میں وارد ہوئی ہے مدنی صورت ہے دو پر مشتمل ہے اور اس کی کل آیات اٹھارہ ہیں اس کے بارے میں بھی حسب معمول چند تمہیدی اور بنیادی باتیں نوٹ فرما لیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا ایمان کے موضوع پر یہ جامع ترین درس ہے بلکہ یہ کہنا موالغہ نہیں ہوگا کہ پورے قرآن حکیم میں ایمان کے موضوع پر جامع ترین صورت صورت التغابن ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں ایمان سے متعلق بہت سے پہلوؤں کو بنیادی ایمانیات کی تفصیل ان کے مابین منطقی ربط ان کے لیے استدلالی پس منظر پھر ایمان کی زوردار دعوت پھر ایمان کے سمرات و نتائج نفسیاتی بھی عملی بھی پھر خاص طور پر ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی زوردار ترغیب یہ تمام پہلو ہیں کہا جا سکتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کیا گیا ہے دریا محباب اندر والی بات جو ہے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہی جا سکتی ہے قطن وہ مبالغے پر مبنی نہیں ہوگی کہ قرآن مجید میں ایمان کے موضوع پر جامع ترین سورت سورت التغ ہے منتخب نصاب میں اب تک ایمان کا ذکر جن پہلوؤں سے آ چکا ہے اس کا بھی ایک اجمالی جائزہ لینا ضروری ہے یاد ہوگا سورت العصر جس پر ہمارا درس اول مشتمل ہے اس میں صرف ایک لفظ آیا تھا آ نفی خوش الزین حق و تواس و انسان کا جو عمومی خسران ہے ابدی خسران ہے اس سے استثناء کے لیے شرط اولین ایمان ہے ثانی جو آیت البر پر مشتمل ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو اس میں یہ ایمان کی بند کلی کھلی پانچ پتیاں نمایاں ہو گئی ایمانیات خمسہ خمسا ولا کنل بل رمن آمن بلا ول یوم آخر حقیقی نیکی توش شخص کی ہے جو ایمان لایا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر تیسرا اور چوتھا درس اس اعتبار سے ان میں قدرے مشترک پائی جاتی ہے کہ ان دونوں میں ایمان کا لفظ کہیں نہیں آیا ایمان کے مباحث ہیں لیکن ایمان کی اصطلاح وارد نہیں ہوئی تیسرا در سورہ لقمان کے دوسرے رقو پر مشتمل ہے اللہ کے شکر کا التزام انشکر للہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یا بولیا لات و شرک اسی طریقے سے آخرت کے ذیل میں نیکی اور بدی اس کا حقیقی ہونا نیکی حقیقت نیکی ہے بدی حقیقتن بدی اور اس کے نتائج نکل کر رہیں گے یہ ایمانیات کے مباحث جو ہیں سورہ لکمان کے دوسرے حکومت میں لیکن لفظ ایمان کہیں نہیں آیا اور خاص طور پر میں نے نوٹ کرایا تھا کہ رسالت کا سرے سے کوئی ذکر نہیں اسی طرح سورہ حامی السجدہ کی جو آیات ہیں آیات تیستا چھتیس دن پر کہ ہمارا چوتا دس مشتبل ہے اس میں بھی لفظ ایمان کئی نہیں ہے لیکن ایمان کا لبے لباب اللہ کی ربوبیت پر دل کا جم جانا یہ ہے اصل ایمان لب لباب اس کا خلاصہ پھر آخرت کا ذکر بھی آیا نہ کم فرحت دنیا و فل آخر ولاکم فی ہا ماتی الفسکو وم فی میں پھر نوٹ کرا رہا ہوں لفظ ایمان کہیں نہیں اور یہاں بھی رسالت کا ذکر مزمر تو ہے دعوت کے ذمن میں خطاب حضور سے ہوا کہ آپ مدافعت کیجئے بہترین طریقے پر لیکن لفظ رسالت کہیں نہیں یہ <Show> <thoroughly> <plek> چار درست ہمارے حصہ اول کے جامع اسباب حصہ دوم جو ایمان کے مباحث پر مشتمل ہے اس کا پہلا در سورہ فاتحہ اس میں بھی لفظ ایمان کہیں نہیں ہے ایمان کا پورا فلسفہ موجود انسان کے اندر فطری طور پر ایمان کے حقائق میں سے کن کن حقیقتوں تک رسائی کے استعداد موجود ہے ایک سلیم الفطرت سلیم العقل انسان کہاں تک خود پہنچ جاتا ہے اس کی وضاحت ہے پھر یہ کہ جہاں آ کر گھٹنے ٹیک کر درخواست کرنے پر انسان مجبور ہے طلب ہدایت عہد نسرات المستقیم گویا کہ اس کے پردے میں ایمان برسالت کی ضرورت کا مضمون تو آ گیا لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے ارض کیا ایمان کا لفظ اصطلاح پوری سورہ فاتحہ میں موجود نہیں حصہ دوم کا دوسرا درس سورہ عال عمران کی آیات ایک سو نبے ایک سو ان میں لفظ آیا پہلی مرتبہ ایمان کی منادی اگرچہ وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ اصل مضمون ہے ایمان کا سنتھسس ایمان فطری ایمان عقلی ایمان سمعی لیکن یہاں ایمان کے منا دی ربنا انا سمے نا منادی یونادی ایمان ان آو بے رب یہاں وہ ایمان بر رسالت پوری طرح اجاگر ہوا ہے روشن ہوا ہے واضح ہوا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اپنے رب پر رسول کی ایک ندا کان میں پڑی اگلا در سورت النور کا پانچواں رکو اس میں بھی کہیں لفظ ایمان نہیں البتہ ایمان کی ماہیت بیان کی گئی ایمان کو ایک نور سے تشویح دے کر اس کے دو اجزاء نور وحی اور نور فطرت ان کی تمثیل کسی طریقے سے عدم ایمان یہ در حقیقت ظلمات ہیں ایمان کا نہ ہونا مطلب یہ ہے کہ تاریکی ہے نور نہیں ہے اور اس کے دو درجے ہیں ایک تو تاریخی پر تاریکی ظلمات ان بعد و ایک یہ کہ اس میں کچھ نہ کچھ اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے کوئی جھوٹی سچی نیکی کا اہتمام اس کے اندر اخلاص نہیں خلوص نہیں اس لیے کہ وہ تو ایمان کا تقاضا ہے یہ ہے کہ جو سورت النور کے درس میں بات آ چکی اب یہ جو سورج مبارکہ ہے نوٹ کر لیجئے یہ جیسا کہ میں نے ارض کیا ایمان کے موضوع پر جامع ترین صورت ہے قرآن مجید کی اس کے دو رکوع ہے پہلے رکوع کی دس آیات میں پہلے سات آیات میں ایمان کے جو بنیادی امور ہیں ان کی وضاحت ہے وضاحت ایمان ایمان کسے کہتے ہیں بالخصوص ایمانیات ثلاثہ ذات و, و صفات باری تعالی ایمان بال ایمان بالمعاد یا ایمان بل سات آیات میں پھر تین آیات میں زوردار دعوت ہے دعوت ایمان کی پہلی مرتبہ ہمارے منتخب نصاب میں اس سورہ مبارکہ میں اس درس میں آ رہی ہے عامو بلّ رسول ہی سورہ آل عمران میں بھی آیا تھا ایک خبری انداز میں کہ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ندا کر رہا ہے ایمان لاؤ اپنے رب پر یہاں براہ راست خطاب ہے عامو بلّ و رسول ہی ون نور النزی انزلنا ماتا بصیر ایمان ناؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس مور پر جو ہم نے نازل فرمایا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو پہلی سات آیات میں وضاحت ایمان پھر تین آیات میں دعوت ایمان دوسرا رکو جو ہے آٹھ آیات پر مشتمل ہے ان میں سے پہلی پانچ آیات میں ایمان کے سمراط مزمرات ایمان اگر حقیقی ہے اس کے کیا نتائج انسان میں ظاہر ہوں گے اس درخت پر کون کون سے پھل لگتے ہیں اور پھر تین آیات میں خاص طور پر جو عملی تقاضا ایمان کا اس کو پورا کرنے کی زوردار انداز میں ترغیب تو یہ چار مضامین ہیں ایمان سے متعلق جو اس ایک صورت میں چھوٹی سی صورت ہے دو روپوں پر مشتمل ہے کل اٹھارہ آیات ہیں لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا ہے کہ یہ جامع ترین صورت ہے قرآن حکیم کی ایمان کے موضوع پر اب دوسری تمحیدی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ مبارک کا اس اعتبار سے بھی ہماری خصوصی توجہ کے مستحق ہے کہ اس میں نظم قرآن قرآن مجید میں اس کی صورتوں کے مضامین میں جو ربط ہے آیات جس طرح باہم مرتب ہیں مربوط ہے ایسا نہیں ہے کہ آیات علیحدہ علیحدہ ہو اور ان کا آپس میں کوئی ربط نہ ہو پوری صورت جو ہے وہ ایک وحدت ہوتی ہے جیسے کوئی ہار ہو اس ہار میں موتی ہے لیکن یہ کہ ایک ڈور ہوتی ہے کہ جو جس میں کہ وہ موتی پروئے ہوئے ہیں اسی طرح ہر سورت کا ایک مضمون ہے ایک موضوع ہے اور ہر موتی کی طرح کہ جو اس دور میں پرویا ہوا ہے ہر سورت کی ہر آیت مربوط ہے اس سورت کے مضمون کے ساتھ اس کی چونکہ بڑی صورتوں میں سورت کے نظم کو تلاش کرنا معین کرنا آسان کام نہیں ہے چالیس رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ بقرہ ان کے مجموعی نظم کو تلاش کرنا بہت گہرے غور و فکر اور تدبر کا متقاضی ہے آسان کام نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ تو اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھاری پتھر چوم کر چھوڑ دینا یہاں تک کہ بہت سے لوگ اس انتہائی غلط رائے تک بھی پہنچ گئے کہ قرآن مجید کی آیات میں ماہم کوئی ربط ہے ہی نہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ در حقیقت اعتراف ہے اور اس کی مثال وہی ہے کہ انگور کھٹے ہیں اگر انسان اگر وہ لومڑی انگوروں تک نہیں پہنچ پائی تو وہ یہی کہنے پر مجبور ہے کہ انگور کٹے واقعہ یہ کہ بڑا گہرا مربوط کلام ہے قرآن مجید اس میں ظاہر بات ہے کہ انسانی کلام کے بارے میں بھی یہ تصور کرنا یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اگر کسی انسان کی گفتگو بے ربط ہو جائے تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ ذہنی توازن کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کی گفتگو مربوط ہونی چاہیے ایک جملے کا دوسرے جملے سے تعلق ہونا چاہیے اگر قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ تو در حقیقت کلاموں کا بادشاہ ہے عربی کا یہ مقولہ ہے کہاوت ہے کلام الملوک ملوک الکلام ہے بادشاہوں کا کلام تو کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ شہنشاہ ارد و سما کا کلام ہے یہ کیسے غیر مربوط ہو سکتا ہے یہ یقیناً بات ہے کہ طویل صورتوں میں نظم کی تلاش آسان نہیں ہے محنت کرے انسان اگر کہیں رسائی نہیں ہوئی تو اپنی عقل اور اپنے فہم کی کوتاہی اور نارسائی کو تسلیم کر لے کوئی حرج نہیں اور اس پر غور کو جاری رکھے۔ لیکن مجھے آج صرف اس وقت اس لیے اشارہ کرنا اس مضمون کی طرف کہ اس سورہ مبارکہ پر اگر آپ غور کریں گے تو ربط کلام کی بہت نمایاں مثال صورت میں میں نے ابھی جو ایمان تجزیہ کیا تھا ذرا چاہتا ہوں کہ تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں میں نے عرض کیا کہ دو رکوع ہیں اس کے پہلے رکوع کی سات پہلی آیات میں ایمانیات سلاسہ کا بیان ہے اور دیکھیے اس میں ترتیب کیا ہے پہلی چار آیات میں ذات و صفات باری تعلی کی بحث ہے ظاہر بات ہے کہ دین کا لب لباب تو یہی ہے ایمان کی جڑ بنیاد تو یہی ہے اجمال ایمان نام ہی ایمان باللہ کا ہے ایم وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں سوائے اللہ پر ایمان کے کسی اور ایمانی جو امور ہے ان میں سے کسی کا ذکر نہیں ہے آمن تو باللہ کما ہوا بے اسماع ہے وہ و تو جمی آکام اقرار بلسان و تصدیق بل تو لائن شیئر جو ہے وہ ذات و صفات باری تعلی کے لیے چار آیات دو آیات میں پھر ایمان برسالت بر نہایت اہم موضوع کا ہے اور اس کو سمو لیا ہے پوری بحث کو دو آیتوں پھر تیسری جو آخری آیت ہے ساتویں آیت ہے ایک آیت اگرچہ انداز بڑا پر جلال ہے پر ہےبت ہے خطابی انداز ہے لیکن یہ کہ ایک آیت کے اندر ایمان بل ایمان بالآخرہ کا معاملہ سات آیتوں میں ایمانیات آتے پھر یہ کہ نہایت مرموت اس میں استدلالی جو لنک ہے استدلالی جو تعلق ہے وہ بھی موجود اس کے اندر جو استدلال ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عال عمران میں جو آیا ہے اس کا خلاصہ بھی آپ کو مل جائے گا اور وضاحت بھی مل جائے گی اس کے بعد کلمہ فا آتا ہے یہ فا جو ہے یہاں پر قیامت ڈھانے والا کلمہ باللہ ہے ف آ یعنی ان سات آیات میں جو کچھ بیان ہوا ہے ایک نریشن کے انداز میں نیرٹو فارم میں یہ تو حقائق ہے کوئی مانے تب حقیقت ہے نہ مانے تب حقیقت ہے سورج چمک رہا ہو کوئی شخص دھٹائی سے انکار کر دے کہ سورج نہیں ہے تو کیا اس کا کوئی بگاڑ لے گا لیکن یہ ہے کہ جو شخص بھی مانے گا کہ سورج ہے وہ یقیناً اس کا موقف جو ہے واقع پر حقیقت پر قائم ہوگا اس اعتبار سے یہ تو حقائق ہے ف پس ایمان لاؤ اب مانو ان حقائق کو تصدیق کرو ان کی تسلیم کرو انہیں تو کلمہ فا جو ہے اس پہلے رکوع کے دو حصوں کو درمیان لنک ہے فا منو بلّاہ اب یہاں آپ دیکھیں گے ترتیب اکسی ہو گئی ایک آیت میں بلکہ اس سے بھی کم میں دو تہائی آیت میں ایمان باللہ ایمان بل جمع کر دیے گئے اکسی ترتیب اور وہاں شروع میں آخرت پر ایک آیت تھی یہاں جب آپ ایمان کی دعوت دیکھیں گے تو اب اکثر ترتیب ہو گئی سوا دو آیتیں جو ہیں وہ ایمان بال آخرہ سے متعلق ہیں اور ایمان بل اور ایمان بل رسانت کو دو تہائی کے درسم ہو گیا, گیا ہے یہ ایمان کی بحث ایک اعتبار سے مکمل ہو جائے گی پہلے رکو میں یہ ہے حقائق مانو تسلیم کرو دوسرے رقو کی پہلی پانچ آیات میں مزمرات مقدرات مزمر بھی کہتے ہیں ازمار کہتے ہیں کسی شے کو کسی چیز میں چھپا دینا یہ حقیقت مزمر ہے مزمرات اس ایمان کے مزمرات کیا ہے مقدرات کہتے ہیں کسی شے کا کوئی نتیجہ نکلنا ہو اس کے مقدرات کیا ہیں یا اس کے لیے آسان فہم لفظ جو ہے میں استعمال کر رہا ہوں سمرات جیسے کہ آم کا درخت ہے اس پر آم کا پھل لگے گا اس ایمان کے درخت پر کون سے پھل لگتے ہیں سمرات ایمانی یہ گویا کے ایک بہت بڑی کسوٹی آ جائے گی ہمارے ہاتھ میں ان پر ہم اپنے آپ کو پرکھیں ہمارا ایمان حقیقی ہے یا صرف زبانی کلامی ہے صرف اقرار باللسان کی حد تک ہے یہ سمرات ہیں ہمارے وجود کے اندر ہماری شخصیت میں ایمان کے یہ مزمرات و مقدرات ظاہر ہوئے ان میں سے اب نوٹ کیجئے گا چار وہ مزمرات ہیں جن کا تعلق خالصتا نفسیات انسانی سے بات نہیں یعنی یہ ایمان کا درخت ایسا ہے کہ اس میں کچھ پھل تو لگتے ہیں جو ظاہر نظر آتے ہیں کچھ پھل ہیں کہ جو غیر مرئی ہی ہیں وہ اندر ہیں وہ ظاہر میں نظر نہیں آتے ہیں. اور ان کی اہمیت ہے اصل یہ اصل میں چونکہ انسان ظاہر بین ہے اکثریت جو ہے انسانوں کی وہ صرف جیسا کہ دو مقامات میں قرآن مجید میں عجیب انداز اور رسو اختیار کیا گیا یا نمونا ظاہر من الحیات دنیا نو انسانی کی عظیم اکثریت صرف حیات دنیاوی پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے ہیں آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اور حیات دنیاوی کا بھی صرف ظاہر ان کے پیش نظر ہے حیات دنیاوی کا بھی باطن ان کے سامنے نہیں ہے یا علمون ظاہرم من الحیات الدنیا حیات دنیا حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر سے واقف ہے اسی طریقے سے انسانوں کی عظیم اکثریت ظواہر انہی کے چکر میں رہتی ہے ساری توجہ انہی پر مرکوز رہتی ہے لیکن یہاں اس صورت میں آپ دیکھیں گے ثمرات اور مقدرات ایمانی جو ہے چار وہ ہے جن کا تعلق ہے انسان کے نقطۂ نگاہ سے زاویہ نگاہ نقطۂ نظر اندر انسان کا جو ہے مینٹل ایٹیچیوڈ اس کا کیا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں اس کا رویہ کیا بن گیا ہے رویہ تو ہے عملی لیکن اس رویہ کی پشت پر اس کی اس کی سوچ کیا ہے اس کی ویلیوز کیا ہیں یہ ہے کہ جو چار آیتوں میں آئی ہیں اور ایک آیت میں ایمان کا وہ نتیجہ جو ظاہر میں نکلتا ہے عمل میں نکلتا ہے جو نظر آئے گا لیکن اس کے بعد پھر کلمہ مفا آئے گا تق اللہ مستقاتی ہو یہ پانچ تو ہیں سمرات ایمان ایمان حقیقی ہے اس میں یہ پانچ پھل لگیں گے جن میں سے ایک ظاہری ہے اور چار باطنی ہے لیکن اب اس کے بعد جو ظاہری تقاضا ایمان کا اس کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی زوردار اور مؤثر انداز میں ترغیب سب تک اللہ مستطاح تم بسما ہوں وہاں ہوں تین آیات میں اس کی بحث ہے تو میں نے یہ وضاحت کر دی آپ کے سامنے کہ یہ نظم کلام بڑا سائنٹیفک انداز بہت مرتب مربوط کلام ویسے تو یہ معاملہ ایمان تو ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر صورت کی یہی کیفیت ہے ممکن نہیں ہے اگر یہ بات نہ ہو تو ایک صورت کیوں بنایا جائے ان آیات کو سورہ بقرہ کی چار صورتیں بھی بن سکتی تھیں دس بھی بن سکتی تھی چار چار رقو کی لیکن یقیناً کوئی ان کو, کو کوئی ایک مشترک ہے امرے جامع ہے کہ جس کی وجہ سے اسے ایک صورت قرار دیا گیا لیکن یہ کہ اس کو تلاش کرنا آسان نہیں بہت گہرے تدبر کی ضرورت ہے البتہ ان چھوٹی صورتوں میں یہ اتنی چھوٹی بھی نہیں کہا جا سکتا ہے درمیانی اس لیے کہ قرآن حکیم کی چھتیس صورتیں تو وہ ہیں کہ جو صرف ایک ایک رکو پر مشتمل ہیں پینتیس صورتیں آخری پارے کی اور ایک صورت فاتحہ جمع کر لیجیے چھتیس صورتیں ایک سو چودہ میں سے بائیس صورتیں وہ ہیں جو دو دو رکووں پر مشتمل ہیں اس اعتبار سے ان کو اگر آپ جمع کر لیں گے تو تقریباً نصف قرآن بن جائے گا اس پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو دو صورتوں پر دو دو رکوؤں پر جو سورت میں مشتمل ہے یہ گویا کہ ایوریج سائز ہے پرانے حکیم کی صورتوں کا ان میں ظاہر بات ہے کہ نظم کو تلاش کرنا نسبتاً آسان ہے اس کی چونکہ ایک نہایت نمایاں مثال ہے اس صورت مبارکہ میں لہذا میں نے اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے اب ایک نقطہ اور نوٹ کیجئے تمہیدی مباحث میں اور یہ وہ ہے کہ جو اس سے پہلے جو ہمارا سبق تھا صورت نور کا اس کے ذمن میں بھی بیان ہو چکا ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ مکی صورتوں میں یہاں ایمان کے مباحث سب سے زیادہ طویل ہیں لیکن وہاں ایمان ہے بمقابلہ کفر ایمان دو حقیقتوں منفی حقیقتوں کے وہ بالمقابل آئے گا ایمان بمقابلہ کفر ایمان بمقابلہ نفاق ایک شخص قانونی اعتبار سے مسلمان ہے لیکن ایمان سے محروم ہے یقول بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا وما ہوں <بِمُؤْمِنِين> لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ابھی مان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر جبکہ حقیقت مومن نہیں اعزاج آل منافقون قالو رشدو ان کل رسول اللہ و اللہ یا ان کل رسول ان المنافقین اللہ کا